رحمن و رحمۃ الحمد اللہ محمد وحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ اور سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو بتیس پبلک چھتیس ہے بتیس مجموعی در 36 جو ہے ہمارا روزانہ پڑھی جانے والی مختلف تسبیحات کے حوالے سے ہیں تو ان میں سے جو ہے تسبیحات کے بعد میں آخری تسبیحات جو ہے جو جمعرات اور جمعے کے تصویر تھا جو روزانہ شو برات پڑے جاتا تھا اور حصول رزق کے لیے جو تصبیہات تھا اس سلسلے میں تھا تو لا الہ الا اللہ جمعرات کے تسبیح میں رب العظیم تھا اور جمعہ کے تصویر میں لا الہ الا اللہ رب السماوات ولاز اور رب العظیم تھا تو ان دونوں میں لفظ رب آیا تھا تو اسی لفظ رب کے ذل میں بند آخر نے کچھ مطالب ملا تو اس قابل سے شیئر کرنا چاہ چونکہ نرواشی دنیا میں عالم ربانی ربانی عالم ربانی یہ اصلاحات جو ہے کافی چلتا ہے اور ان سے جو ہے ہر ایک اپنے منمانی مطالب لے لیتے ہیں اپنے مقصد کا تو میں نے اس میں کچھ تحقیقات آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہا تو اس سلسلے میں کل کے بعد میں جو ہے دس نمبر دو سو اکتیس ابلک پینتیس میں ربانی کے بارے میں لغت لسان العرب نامی مشہور لغت سے تاریبا جو ہے شعی آپ لوگوں تک پہنچایا تھا تو ابھی ساتواں معنی جو ہے ایسے آگے اور پھر فرق میں حضرت شاہ سید نے عالم ربانی رب کے کیا اس بیان کیے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آج کے درس میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اس طرح یہ درس آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو اسی لسانہ عرب میں ساتواں تاریخ جو ربانی رب کی کی ہے وہ یہ کیا ہے فرماتے ہیں العالم ربانی رب کس کہتے ہیں العالم الراسق و راسق فی العلم علم وہ عالم جو رسوخ رکھتے ہیں علم اور دین میں یعنی وہ عالم جس کو علم میں دینی علوم میں مکمل عبور حاصل ہے علم اور دین میں اس کو مکمل عبور حاصل ہے قرآن با میں بھی ورا سے خون حفیل علم آ گیا ہاں جی تو اللہ قرآن میں بھی استعمال ہے تو ربانی وہ عالم لوگ ہیں وہ جاننے والے لوگ ہیں جو علم دین علم اور دین وہ مکمل طور پر جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس میں مکمل طور پر ان کو جن کو مہارت حاصل ہوا ہے ان کو ربانی کہا ہے یا اب الضیت لوب علمی و اللہ اسی تعریف کے ذہن فرماتے ہیں یا وہ شخص ہاں جی ربانی اس کا کہا جاتا اپنے علم کے ذریعے سے ہاں جی صرف اور صرف اللہ کے رضا جو یہ چاہتا ہے اللہ کو خوش کرنا چاہتا اسے بھی ربانی کہا ہے آٹھواں معنیٰ ربانی کا اور یہ سب سے مجھے میری نظر میں واضح تر ترجمہ ہیں اس میں فرماتے ہیں عالم ربانی کس کہتے ہیں فرمایہ ربانی العالم العامل المعلم تین سے بیان کیا وہ ہنسی جو جاننے والا ہیں شریعت کو خوب جانتا بھی ہے دین اسلام کو اللہ کے دین کو پلس اس پر عمل بھی کرتا ہے صرف جاننے پر اتفاق نہیں کرتا ہے اس کے واجبات محرمات پر ساتھی سے کار بن ہیں مستحبات اور مفروحات سے پر بھی جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے حسن مستحبات کے باب میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عمل کی کوشش کرتا ہے اور تعوی الہی کا محکو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی کو ہی عامل کہا جاتا ہے اور عالم ہوا جاننے والا اور بانی کی تاریخ عامل عمل کرنے والا جنہ جاننے کے ساتھ ساتھ پھر اس پر علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے والا اور یعنی نہ یہاں فرمایا اور علم و یہ کہ صرف خود جانتا ہے خود عمل کرتا ہے اس پر وہ اتفاق نہیں کرتا بلکہ وہ معاشرے میں اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں جو لوگ علم سے محروم ہیں ان تک علم کو پہنچانے میں بھی شب و روز کوشاں رہتے ہیں اسی کی طرف شاہ سید علماء کے فقرے کی تعریف میں بھی ہے ان وہ ابھی آ جائے گا تو یہ ایک سب سے جامع واضح تعریف ہے آپ بانی اس عالم کو کہا جاتا ہے جو مکمل علم دین بھی رکھتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی جو کچھ خود جانتے ہیں اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں یہ آٹھواں تعریف ہے ربانی جو ہے نواں یہ کہ العلماء و بلحلال وحرام وامر بل نہیں ربانی ان علماء کا جاتا جاتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کو حلال کرا دے حرام کرا دے ان سب کو جانتے ہیں اور امر بم معروف نہیں منکر کرتے رہتے ہیں امر بعرو منکر کے موارد کو بھی جانتے ہیں صرف جاننا کافی نہیں ہے پھر اس پر امر و نہیں منکر کرتے بھی ہیں ہاں جی الَاؤ بلحلال ولحرام ولر ونہی انََََََََََََلالحرام کو جانتے ہیں اور امر نہیں منکر بھی وہ کرتے رہتے ہیں تو يہ اس میں بھی سمجھو حکم جاننے پر اتفاع نہیں کریں جاننے کے ساتھ ساتھ جو ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں ہيں لوگوں کو اشيے كامگا حکم بھی دے رہے ہیں بورے کاموں سے معاشرے کو روک بھی رہیں یہ عالم ربانی کی ایک خاص خاصیت ہے کیونکہ ربانی کے اندر تربیت کا پہلو ہے تربیت کے لیے پہلے خود کو جاننا بھی ہوتی ہیں پھر دوسروں کا ماسل میں تربیت کا ترقی یا عام معاشرے کو ہمیں معرو نے منکر کے ذریعے سے تربیت دیں اور دسواں تعریف یہ کیا ہے لسان میں الربانی المط عارف بلّہ وہ شخص جس کے اللہ کے خوب اس کو معروفات ہو چکے ہیں المطاللہ یعنی خدا والے یعنی خدا والے کے المط یعنی الہی صفحات سے متصف شاعظ کو مطالعہ بتائے یعنی العارف بلّہ میں توضیح دے دیا اللہ کی خوب معروفات رہنے والے شاعظ کو بھی ربانی کھایا اور ربانی کے گیارہواں تاریخ کا الحکمہ العلماء حکمہ ان کو علماء کہا جاتا ہے جو اشیاء کی اسباب و علل کو جانتے ہیں علتوں کو جانتے ہیں اسباب کو جانتے ہیں ہاں جی حکم جاننے کے ساتھ ساتھ ہاں اس کے اسباب و ایلل کو بھی جانتے ہیں ہاں جی تو ان ہنسیوں کو حکماں بولتے ہیں اور علماء جاننے والا تو یہ, تعریف, یہ 11 تاریخ گیارہ تاریخ کتاب لسان عرب میں بارہویں تاریخی کتاب ہے تجلی اسم اعظم کے نام سے اس میں ہیں ربانی رب ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے جو شدید الربط اللہ تعالی و شدید التربیت الناخ اللہ تعالی کیوں کا ماہ بہ معروت ہونے کی وجہ سے اللہ سے بھی ان کا بہت صحت رابطہ ہے شدید رابطہ ہے یعنی ہمیشہ خود کو اللہ کے حضور میں حاضر سمجھتے ہیں ہمیں اللہ خود پر صحا ہمیشہ نگران سمجھتے ہیں خود کو ہمیشہ اللہ کے حضور میں حاضر سمجھتے ہیں اور پل پل کے لیے بھی اللہ سے اپنے نگاہ کو نہیں ہٹاتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوتا ہے اور گناہ کے وہ گنجائش نہیں مشکل ہے یہ اللہ سے شدید رابطہ رکھتے ہیں کمالمارفت کی وجہ سے وہ شدید الطربل انداز اور لوگوں کے بھی وہ شب و روز سخت تربیت کرنے والے یعنی شب و روز لوگوں کی فکر میں رہنے والے ہیں لوگوں کا اللہ کے راستے پر ڈالنے کی شب و روز رہتے ہیں لوگوں کا اللہ کے راستہ دکھانے پہ تعلیم و تربیت پہ شب و روز مصروف عمل رہتے ہیں تو یہ لوگوں کو ربانی کا یہ بھی نہایت ہی جامع اور کامل تعریف ہے اب کے حضرت محمد منور تیروان تعریف فقلاحت میں جو ہیں اشمن نے جو تین جگہوں پر آپ نے ربانی کا ذکر کیا ہے ایک جو ہے آپ نے جو ہے ربانی کا تاریخ بابِ امرویر معروف میں کیا ہے نئے منکر میں دوسرا باب اِتکاف میں بھی کیا ہے مختصراً اور تیسرا باب وقوف و صدقات میں کیا ہے ہاں باب وقوف و صدقات میں جو امرویر منکر کے حوالے سے کہا ہے آپ فرماتے ہیں جن چیزوں میں امت اسلامی کا اختلاف ہو ان اختلاف ہو تو ان میں اللہ یش رفیم اللہ یش الاسلامیہ جن چیزوں میں امت اسلامی کے اتفاق نہ اس میں آپ زیادہ بہادری نہ دکھائیں زیادہ دلے دن دہ کی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں بہ اور ان چیزوں میں حفیمہ اللہ جن چیزوں میں آپ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں بل بالیقین یقین کے ساتھ بلکہ ان مسائل میں خود رائے نہ دیں بلکہ ایسے مسائل میں جس حقیقت کو آپ نہیں جانتے اسے امت کا اتفاق نہیں ہے اس کے تحقیق میں رجوع کریں تاخیر علا عالم ربانین ایک عالم ربانی کی طرح پہلا حکومت میں کہ وہ عالم ہو پھر وہ ربانی ہو ایسے جیسے ربانی کی مختلف تعریفات آپ کو کہا ایسا عالم جو خود جاننے والا بھی ہے عمل کرنے والا بھی ہے دوسروں کو ترجیح دینے والا بھی ہے عامل اس لیے آیا ہاں جی عامل عمل کرنے والا مطابق سمدانین. سمدانین کے ایک دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے سمندا عامل عاملین ایک الگ سی بات ہے سمندانی اللہ کی رضا کے لیے منصوبہ لذمت اللہ کی رضا کے لیے کمال خلوص کے ساتھ عمل کرنے کے معنی بھی ہے اور سمندانی کے ایک معنی بے نیاز کے معنی بھی ہے سمندانی یعنی وہ علم میں بے نیاز ہے یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے ہاں جی اور علم وس ہے سمندانی ایک عمل کرنے والا الگ ہے سمندانی الگ صفت ہے علم میں بنیاس ہو سمجھو فقیرِ کامل ہو یہ عالم ربانی ہے تاکہ وہ مسئلے کی حقیقت کو بیان کر سکیں نہ مسئلے عمل کرنے ساتھ ساتھ سمندان علم میں بے ہے وہ کہ مشاع نظر ہے فقیرِ کامل ہے اور ساتھ ہی متحلک بلاک حمدہ اچھے اچھے حلاقیات سے وہ متصف ہیں متبادن علیہ کے زمین برے ہلاکیات تکبر غرون حسد جیسی بیماریوں سے پاک ہیں ایسے شخص کو آشا سید نے عالم ربانی کہا ہے نہ کہ وہ لوگ جنہیں اپنے لاجاہلی اپنے نفس, نفس کا بھی پتہ نہیں ہے اپنے نفس سے بھی جاہل ہے عاطر بیکار ہے غسبانی مفت میں غصہ آنے والے ہیں متقاد ان بے فشت قسطری تغلید میں ہاں وہ قید ہیں ہاں اور متأثر بھی طالب رسمیاں کسی رسمی تعلیم کا شکار ہونے کی وجہ سے تعصب کا شکار ہے ایسے لوگوں سے آپ فتوا نہ لے لیں بلکہ عالم ربانی سے فتوا لے لیں تحقیق میں دوسرا جو ہم نے باب اتکا میں شاہ صحیح علیہ رحمٰن عالم ربانی کے بارے میں کہا ہے آپ نے کہا اگر کوئی امن ارادہ یا تکیفہ جو شاید اعتکاف رکھنا چاہیے اس پر واجب ہیں اور سیکھیں العالمِ شرائط ہو اس کے شرائط کو اعتکاف کی ارکان اس کے رگن کو سنتوں کو آداب کو من عالم ایک ایسے عالم سے جس کی صفات یہ کہ وہ ربانی ہو اب ربانی کے پہلے آپ نے سارے تعریفات پڑھ لیا یعنی ایک ایسے عالم سے جو ربانی ہو اور جو ہیں ارتقاف کے مسائل اب اس نے سمجھ نہیں لیا تھا ایک ایسے عالم ربانی سے عالم ربانی ایک الگ چیز ہے ہاں جی اس کے مختلف کام ہیں کارنامے ہیں کردار ہیں کوئی تبلیغ کے ذرا سے عالم ربانی خدمت کرتے ہیں دین کے معاشرے کے اصلاح کے لیے کوئی کتابیں لے کر کوئی دس و دے کر کوئی ہمیشہ تبلیغ میں رہ کر ہاں یہ جی مختلف طرقوں سے یہاں ایک تیسرا طرقہ یہ بھی ہے کہ وہ ارتکا کریں چونکہ اعتکاف کے باب میں رہنمائی لینا ہے لہٰذا ایک ایسے عالم ربانی سے آپ مشورہ لے لیں باب اتکاف میں جس نے کثرت سے اعتکاف کیا اور فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھانا کیسے ثابت ہوگا اس کے کردار سے ثابت ہوگا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھائے اس کے سے ثابت ہوگا آج کل کے دور میں بہت لوگ عالم ربانی کے دعویٰ تو کر لیتے ہیں کردار میں حرام خوری بھی سب کو نظر آتے ہیں خون کے لاکھوں پہ سکھایا ہوا ہے وہ بھی سب کو نظر آتے ہیں ہاں جی ڈیوٹیوں پہ نہیں جاتے ہیں اے ہاں جی عالم ربانی اور اعتکافات میں گم رہا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے ہاں جی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کے سامنے ساری چیزیں کھلی کتاب کی کتا طرح ہے اور پھر عالم ربانی ایسے لوگوں کا ربانی نہیں کہا جاتا ہے وغیرہ بھی ہی کا مطلب یہ ہے اس نے فائدہ اٹھایا اعتکاب سے احتکاب سے فائدہ اس کے اندر تقوا گیا دوسرے لوگوں سے وہ ممتاز ہو گیا تقوا میں ایمان میں حیا میں اخلاق میں ہر چیز میں فائدہ یہ ہے فائدہ ہاں جی فائدہ ہے کہ پیسہ جیب میں آئی اس کو فائدہ نہیں بولتے خوف کمایا ہاں یہ جی پہلے نہیں رہتا ابھی اس عہدے پر کہ دعوے ہونے کے بعد خوف کمایا گاڑیاں بنایا گھر بنایا ہاں اس کو بھی فائدہ بولتے ہیں یہ لیے تو مادشی سے اس کو فائدہ نہیں بولتے ہیں روحانی فائدہ اٹھایا ہو یہ مراد ہے تو شاہ شد علیہ رحمٰ کی اس عبادت میں عالمی ربانی ہونا جو ہے یہ مشہور نہیں کہ وہ صرف عالمی ربانی ہو جس نے کثرت سے احتکاب رکھو جس نے کثرت سے رکھتے گا، اسے آلوی کا اسی کو عالم ربانی کہیں ہی ایسا نہیں ہے یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں جس نے کثرت سے تاکہ وہ صرف وہی عالم ربانی نہیں عالم ربانی ایک الگ چیز ہے ایک وسیع مفہوم ہے جس کا ہم نے سارے معنی پڑھ لیا ہاں جی اس کے بہت سے کام ہیں ان کاموں میں سے ایک کام جو ہے لوگوں کو اللہ کی عبادت بندگی پہ احتکاف یا ذکر فکری سے مصروف کرنا ان کو اس طرح تربیت کرنا اور یہاں لکھا ہے ارتکاب رکھو اور فائدہ پہنچا بلکہ عالم ربانی ایک مستقل مقام و مرتبہ ہے جس کی مختلف تعریف آپ نے ہندوستان عرب سے جان لیا دوسرے کے تاثروں میں سے بھی ہاں ہندوستان عرب نے عالم ربانی کی گیارہ مختلف تعریف, کیا. تعریف کی ہے لیکن کسی بھی میں کثرت سے ارتکاب رہنے کا شرط و صفت ذکر نہیں کیا لہذا عالمی ربانی ہونے کی کثرت ارتکاب کوئی شرط نہیں ہاں جی اور نہ جو ہے ارتکاب رکھوانا شرط ہے نہ احتکاب رکھنا شرط ہے بلکہ یہ اس کے شونات میں سے ایک شون ہے جو شاد عالم ربانی کے صبح سے پہنچ جاتا ہے اس نے معاشرے میں کرنے والے خدمات میں سے خدمات ہے مختلف علماء ربانی مختلف خدمات انجام دیتے ہیں ان میں سے ایک گروہ جو ہے لوگوں کی تشکیل نس پہ وہ خدمت کرتے ہیں یہ مراد ہے لہٰذا عالم ربانی مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے آپ کو جو ہے عالم ربانی کو آپ جو ہے مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے آپ پائیں گے ٹھیک ہے کوئی عالم ربانی ایک جو ہے بہترین خطیب اور واحد عصر معاشرے کی تربیت کرتا ہے کوئی عالم ربانی مفید کتابیں لے کر اسلام مسمین مذہب و ملت کی خدمت کرتا کوئی دس و تدریس کے ذریعے خدمت انجام دیتا اور کوئی اعتکاف کثرت سے رکھتے ہوئے اور رکھواتے ہوئے دین ملت تھا کہ خدمت کرتا اصل بات یہ ہے اور کسی میں یہ تمام افساف جم ہو جاتے ہیں لہذا عالم ربانی صرف احتکاف رہنے والے رکھوانے والے کو نہیں کہتے یہ اس کی ایک شعور اور خدمت ہے کہ کوئی اس وادی میں ہاں جی اس باب میں اس فیل میں خدمت کرتے ہیں اور کوئی دوسرے وادیوں میں خدمت کرتے ہیں اور آپ میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے یعنی آپ میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے ہر کوئی جو ہے اسے سب خدمت ہے دسر و بھی عالم ربانی کی شوانات میں صاحب نے پہلے پڑھ لیا عالم المعلم اس کی تربیت میں آگیا گیا دوسرے لوگوں کا اللہ کی معرفیت کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بھی ایک کام ہے اللہ سے نجی کرتے ہیں واضح و لوگوں کے لوگوں اخلاق سازی کردار سازی کرتے ہیں وہ بھی ایک خدمت ہے عالم ربانی کی شگون آدمی سے اور ایک ترسل تک فکر عبادت جیسے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں یہ بھی ایک کام ہے تو الحمدللہ جو ہے عالم ربانی کے سلسلے میں یہ دوسرا درس اب تک پہنچا تیسرا درس شقے کے والے سے تفصیل سے انشاءاللہ کل کے میں باب وقف والے عبادت رہ گیا وہ الگ اس کے درسوں میں